Thank you. درس کی ایت نمبر 31 سے مطالعہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لنؤمن بهذا القران ہم اس قران پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے بلا بالذی بین یدئ اور نہ ان کے توبہ جو اس سے پہلے تھیں وَلَوْ تَرَا اِذِي ظَالِمُونَ مَحْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ اور کاش کہ تم دیکھو جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے يَرْجِعُوا بَعَضْهُمْ اِلَى بَعْدٍ الْقَوْلِ ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کرے گا وہی ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے تم نے مروا دیا تم نے مروا دیا يَقُودُ الَّذِينَ سُدْعِفُ لِلَّذِينَ اسْتَكْ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے قال الذين استكبروا للذين صُدّعوا بڑے لوگ اور بڑے بننے والے وہ کمزور لوگوں سے کہیں گے انحن صددناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جب وہ پاس آ گئے نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے الزام ہم پر ڈال دو تم اندھے تھے تم قبول کر لیتے یہ ہے جو چھوٹے اور بڑوں کا جھگڑا بقول اللہ دین سد اللہ اور کہیں گے چھوٹے بڑوں کو نہیں بل مکر اللیلی نہاری نا بلکہ تمہاری دن رات کی چالے تھیں جب تم ہمیں حکم دیتے تھے انکفر اللہ کا انکار کریں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو شرمندگی کو چھپائیں گے وہ جہاں کفر اور ہم ڈالیں گے کافروں کی گردنوں میں اور وہ وہی سزا پائیں گے جو وہ عمل کرتے تھے یہ چھوٹے بڑوں کا معاملہ کئی مرتبہ آ چکا نکتا وہ ہے بھائی دیکھ لیں ہم نے کس کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے اور کس کے ہم فالوور ہیں کس کے پیچھے چل رہے ہیں کل گمراہ لوگوں کی فالوئنگ مہنگی اور بہت مہنگی پڑے گی اللہ تعالیٰ اس دن کی زلت اور اس وائز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وما اور سننا پکریت اللہ قول رفوہ انا بیما اور کافی رول اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا رسول مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ تم جو ہدایت دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کے انکار کرنے والے وہی مالدار طبقہ سرداروں کا طبقہ وہ اول اول حق کی دعوت کی مخالفت میں پیش پیش ہوتا ہے بقول و نحو اکثر و و اولادا اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں بہت زیادہ بڑھ کر ہیں وما نہنو بھی معذ اور ہم آزاد دیے جانے والوں میں سے نہیں یہ بھی وہ خناس کہ اگر ہم برے ہوتے تو اتنا مال تھوڑا ہی ملتا جیسے کہ قانون کا واقعہ باغ والے کا قحف میں ہم نے پڑھا قل اے نبی علیہ فرما اِنَّ ربی رزق جس جس ہے کو دیتا اور تنگ کر دیتا ہے وَلَا فَرَمْنَا سِنَا لیکن افسر لوگ جانتے رہی اب بتایا جا رہا کہ اللہ کا قرب ملے گا تو کیسے بھلا وما تو اور تمہارے مال اور اولاد ایسی نہیں جو تمہیں درجے میں ہمارے قریب کر دیں ہاں مگر جو ایمان لایا جس نے نیک عمل کیا ایمان اور نیک عمل کی دولت ہے کہ جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے گی ہاں مال بھی حلال پر کبانہ جائز میں خرچ ہو اولاد کو صدقہ جاریہ بناؤ تو یہ بھی اللہ کے قرب کا باعث بنیں گے انشاءاللہ پڑھ چکے ہم پہلے تو انہی لوگوں کے لیے دگنی جزا ہے بدلہ ہے اس کے بدلے جنہوں نے عمل کیا اور وہ جنت کے بلند و بالا محلات میں امن سے ہوں گے اللہ کا جو لوگ ہماری آیات میں ہرانے کی کوشش کرتے ہرانے سے مراد اللہ کے احکام کو ناکام کرنا دعوت حق کو ناکام کرنے کی کوشش کرنا الابی محدر یہی لوگ ہیں جو آداب میں حاضر کیے جائیں گے قل رب اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق و وسیع فرما دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا تنگ کر دیتا ہے وما انفقت من شہین فہوا یخلفو اور تم جو کچھ بھی خرش کرو گے اس کا بدلہ تمہیں عطا کیا جائے گا وہوا خیر و وازقین اور وہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے بیوم یحشرہم جميعا اور جزن وہ اللہ جمع کرے گا ان سب کو ثم یقول للملائکا پھر اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اہا کہ یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے اور سب نک انہیں فرشتے کہیں گے اللہ تو پاک ہے تو ہمارا ہے نہ کہ وہ بل الجن بلکہ جنات یا جناتین کی پرستش کرتے تھے انہی کی پیروی کرنا ان کے نقش قدم پر چلنا اکثر ہم ان میں سے اکثر ان پر اعتقاد رکھتے تھے تو آج میں سے کوئی ایک دوسرے کی نہ نفع کا اختیاب اتتا ہے نہ نقصان کا وَنَقُونُ لِلَّذِينَ وَلَمُ ذُوْقُ عَذَابًا مَنَا دِلَّتِي كُنْ تُمْ بِهَا اور ہم ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ تم جہنم کے عذاب کا مزاج چکھو جس کو تم چھٹلاتے تھے اللہمہ اِنَّا نَعُوذُ بِكَ من عَذَابِ جَهَنَّم تُنَا <بَيِّنَاتِن> اور جب جب ان پر ہماری آیات کی واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے مَا إِلَّا رَجلُ يُرِيدُ عَمَّا كَانَ عَبُدُ عَبَدُ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو صرف تم جیسے ایک آدمی ہے چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے روک دے جن کی پرستش تمہارے باپ دادا کرتے تھے وہ ما ہادا اللہ افک مفت وہ کہتے کہ قرآن تو نہیں ہے مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ اللہ وقول الدین کفرالحق اور کافر الحق کے بارے میں کہا لما جا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا ان ہادہ اللہ سے شلم یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو معاذ اللہ وما آتے ان کتبی درسون اور اے نبی معاف کیجیے گا وما تین کتب یا ہم نے انہیں یعنی کو نہیں دی کہ انہیں پڑھتے ہوں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس حالت کا معاملہ ہے تو آخر کیا وکر زب الدین قبلیم اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا وما بلا فکر اور یہ مشکین عرب تو اس کے 10 دسوے حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا پس ان لوگوں نے میرے رسولوں کو یعنی کی بس دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا یہ مشکل کس بات پر اتر ہیں ان کے سردار ان کو تو دس فیصد بھی اس کا نہیں ملا جو قوم عادو سموت کو دیا گیا دیکھو وہ اڑ گئی قومے تو کس طرح اللہ تعالی نے مٹا دیا سرچنگ کا انداز فرادا کہ تم اللہ کے خاطر کھڑے ہو جاؤ دو دو یا اکیلے اکیلے تم اتفق کرو پھر تم غور و فکر کرو ٹو ہیڈ آر بیٹر دین دین ون والی بات بھی ہے نا بہترین گروپ ڈسکشن وہ دو دو افراد کا ہوتا ہے کہ جس سے کوئی اچھا رزلٹ نکالا جا سکتا یہ ایک اشارہ ہے واللہ اعلم لیکن کہا کہ تم دو دو یعنی اجتماعی طور پر بھی غور کرو یا فرادا اکیلے اکیلے ثم تفکروا پھر غور فکر کرو ما بصاحبکم من جنن تمہارے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے ان ہوا الا نذیر للکم بین یدی عذاب شدید وہ سے س عذاب آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والے ہیں ارے مجنون آدمی کا اتنا ایسا کردار ہو سکتے ہے جو ان کا ہے صادق امین اینڈ سوآن so مجنو دیوانی سہار زدہ جادو زدہ لوگوں کا ایسا کردار ہوتا ہے تم غور تو کرو تمہاری کو مت ماری گئی ہے قل ما سالتكم من اجر فهو لكم نبی علیہ السلام فرما دیجے میں نے اگر تم سے کوئی اجر مانگا ہو تو چلو وہ تمہارا ابول تو مانگے ہی نہیں اگر مانگوں بھی تو چلو تمہارا ان اجری الا علی اللہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی صداقت اور ان کی خلوص کا اظہار ہے اس جملے میں وہ علا کل شیءن شہید اور وہ اللہ ہر ہر بات کی گواہی ہر ہر بات پر خود گواہ ہے قُلْ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اِنَّ رَبِّ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ بے میرا رب حق کی ضرب لگاتا ہے اللَّا مُلْغُیُو اور وہ سب غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے قُلْ جَا الحق وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ آپ فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل کسی چیز کو نہ پیدا کرے گا اور نہ ہی کسی چیز, کسی چیز کو لوٹائے گا اللہ کی ذات حق ہے اور جن جھوٹے معبودوں کو تم بکارتے ہو باطل نہ وہ کچھ پیدا کر سکتے نہ کسی کو دوبارہ زندگی دینے پر قادر قُلْ اِمْ وَلَلْدُ فَإِنَّمَا اَظِلْ وَعَلَى نَفْسِينَ یہ بھی سوچنے سمجھنے کے انداز کے حوالے سے ایک بات اے نبی فرما دیجئے علیہ السلام بالفرص اگر میں راہ سے ہٹا ہوا ہوں تو بے شک اپنے نقصان کے لیے ہی ہٹا ہوا ہوں وہ انہتدئی اگر میں ہدایت پر ہوں فبیما یوی الی ربی اس ہدایت کی بدولت جو اس وہی کی بدولت جو میرے رب نے مجھے عطا کی بڑا پیارا انداز آجزی کا بیان اگر میں صحیح راہ پر آپ سے بڑھ کر صحیح راہ پر کون ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ میرے رب کی وہی کی توفیق سے انہو سمیع قریب ش اللہ خوب سننے والا بہت قریب ہے فلا من قریب اکاش کے تم دیکھو جب وہ گھبرائیں گے تو بھاگ کر بچ نہ سکیں گے اور قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے بقول بھی اور کہیں گے ہم ایمان لے آئے اس پر پیغمبر پر آ رہے سنانا لہم مکھان اور کہاں ممکن ہوگا ان کے لیے دور کی جگہ سے ایمان کا ہاتھ آنا اگر عذاب آ اس وقت بھی قابل قبول اور کل قیامت میں چاہے کہ ایمان کی دولت ہم قبول کر لیں تو کوئی فائدہ نہیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا وقد كفروا به من قبل ويقينا انہوں نے اس سے قبل اس سے کفر کیا یعنی اس بات کو دعوت حق کو جھٹلایا ويقذفون بالغيب من مكان بعيد او وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں بن دیکھے دور کی جگہ سے تکے لگاتے کوئی علم تو دلیل ان کے پاس نہیں ہے وحير بينهم وبين ما اشتهوا كما فوعيلا بيشاءهم من قبل جو وہ چاہتے تھے اس کے اور ان کے درمیان آڑ ڈال دی گئی جیسے کہ ان جیسوں کے ساتھ اس سے قبل کیا گیا کیا کل عذاب کو دیکھ کر کوئی مان لائے پچھلوں نے بھی تمنا کی موقع نہیں قیامت کے دن کوئی ایسا چاہے کوئی موقع نہیں ان کان فی شک کی مری بے شک و تردد میں ڈالنے والے شک میں تھے اس کے بعد سورہ فاتر ہے یہ بھی مکی صورت ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل اللہ کی نعمتوں کا بیان شرک کی نفی ہے حق پر استقامت کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور, اور کفار کو ڈراوے یعنی بھی سنائے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الحمد الحمدللہ تمام تعریف شکر اللہ کے لیے ہے یہ صورت بھی الحمد کی کے کلمے سے شروع ہو رہی ہے الحمد تمام تعریف شکر اللہ کے لیے فاطر سماواتی و جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے جہاں فرشتوں کو پیغام بنانے والا ہے الی اجنی مسنا وسلا و پروں والے ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار یہ فرشتوں کے پروں کا ذکر ہو رہا ہے کچھ لوگ اس سے سور نساں میں چلے جاتے ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار ماشاء اللہ مسکراہٹ آ رہی ہے اللہ ہمت بھی عطا فرمائے جی بس سمجھ آگے تو آپ کا بھلا ورنہ دوبارہ سوچیے گا تو بھلا ہوگا ان یہ فرشتوں کا بیان دو دو تین تین چار چار پر والے آگے سنے اور پھر حدیث شریف یزید برخل قیمہ اللہ تخلیق میں جو چاہتا ہے مزید بڑھاتا ہے اضافہ کرتا ہے پروں کی بات آئے تو بخاری شریف کی حدیث اللہ کے پیغمبر صلاح نے فرمایا میں نے جبرائیل ان کو کی ان کی دیکھا وہ آسمان اور زمین پر آسمان کی افق پر چھائے ہوئے تھے اور حضور نے فرمایا جبرائیل کے چھ سو پر ہیں چھ سو پر ہم غیب کی باتوں پر یقین رکھتے حضور کے بتانے پر یہ اس عالم کی باتیں ہیں ٹھیک ہے آج کے جہازوں کے پر بہت چھوٹے ہو جائیں گے جبرائیل بہت بڑی ذات اللہ کے فضل و کرم سے چھ سو پر ان کے حضور نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ان اللہ اعلیٰ کلی شی قدیر بے شک اللہ تعالی ہر ہر شہ پر قدرت رکھنے والا ہے لوگوں جو رحمت کھول دے تو کوئی اس کا بند کرنے والا نہیں اورزیز الحکیم اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے یا لوگوں اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو حلق حل اللہ کیا اللہ کے کی سوا کو پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے جو تمہیں آسمان سے رسق دیتا ہے اور زمین سے لا الہ الا اس کی سوا کوئی معبود نہیں فکن کہاں الٹے پھیرے جاتے ہو قبل کا اور اگر اے نبی علی السلام یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو پس آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا وہ ان اللہ ترجیح اور تمام کاموں کا لوٹنا اللہ تعالی ہی کی طرف ہے یا الناس اے انسانو ان نواد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہے فلا تخم الحیات الدنیا بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے بلا الغرور اور اللہ کے بارے میں بہت بڑا دھوکے باس یعنی شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ان شیفان بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے عدو تم بھی اسے دشمن سمجھو یہ اس مقام پر جو قرآن ایک اور بات کہی فرمایا اللہ نے تم بھی اس کو دشمن سمجھو کیا مانتے ہیں شیطان کو اپنا دشمن تھوڑا چیک کریں ہمارے ہاں بہت خوبصورت سے کیوٹ سے پیارے سے بچے سب کے بچے پیارے ہیں الحمدللہ اگر وہ کچھ غلط سلط کام کرتے تم کیا کہتے بڑا ہی شیطان ہے چھوٹا بھی نہیں کہتے کیا کہتے بڑا ہی شیطان ہے استخر اللہ اب اتنا پیارا کیوٹ سا بچہ جو سامنے ہے اور بڑا ہی شیطان اس کو کہہ رہے تو میرے اور آپ کے دماغ میں میسج کیا جا رہا ہے وہ مردود یاد رہے گا کبھی نہ کہیں اپنے پیارے سے بچوں کو ایسا وہ جی ہمارے بچے بڑے یہ وہ کرتے ہیں بھائی ہم سب نے ایسے ہی کیا تھا چلیں پارٹ آف لائف ہے چلیں لے کے چلیں تربیت بھی ہوگی اللہ سے بھی مانگیں گے ہم بھی سیدھے ہوں گے ہمارے بچے بھی سیدھے ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی ذرا ایک حساس بات ہے لیکن کو شیتان تو نہ بولیں وہ مردوت کیسے یاد رہے گا جو ہمارا دشمن پھر شیطان کی حرکتیں آج وہ اچھی تو نہیں لگ رہی ہمیں شیطان تو برائی بے کی دعوتیں دیتا ہے تو برائی و کی چیزوں کو دیکھ کر غصہ آتا ہے کہ نہیں نفرت آتی ہے کہ نہیں اف یس yes, بہت اچھی بات اس کا اندر رحمان کے قریب ہے ہم اگر غصہ نہیں آ رہا نفرت نہیں آ رہی تو شیطان کو کہاں دشمن سمجھا ہم نے تو اس کو دشمن سمجھیں گے تو فائٹ کریں گے نا دفاع بھی کرنا ہے فائٹ بھی کرنی ہے اس کی اللہ انبیکا میں نے شیفان اللہ تری پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردوت کے شر سے ان ن شیانلقم ادو بے شک شیطان تمہارا دشمن, ہے پس تم بھی اسے دشمن ہی جہنم والوں میں سے سخت عذاب ہے جنہوں نے نیک عمل کیے لہم فرم و اجرم کبیر ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے افمن ع فرآ حس تو کیا جس کی لیے اس کا عمل یعنی برا عمل مزین کر کے دکھا دیا گیا پھر اس کو وہ اچھا بھی سمجھ رہا ہے کیا یہ اور نیک عمل کرنے والا برابر ہو سکتے جواب کس بات کی حسرت یہ جہنم کی آگ کرنے والا نہ بن جائے بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالی خوب اس کو جاننے والا ہے وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ و الى بلدي ميت جس نے بھیجا ہواؤں کو پھر وہ بادنوں کو اٹھاتی ہیں یعنی ہوائیں پھر تسقناه الى بلدي ميت پھر ہم اس बादल کو مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں فاحیینا بالارض بعد موتها پھر ہم نے اس اس, اس کے بعد اس کے بعد اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندگی دیتے ہیں كذلك النشور اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوگا بس یہ ایک رکو اور پڑیں گے انشاءاللہ اور پھر ہم تراوی ادا کر لیں گے ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آگے فرمائے گی من جميعا جو کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزا کا نام ولاح اور اچھا عمل اس کو بلند کرتا ہے تص خاصی ہے اس آیت کی اس تشریح میں اس آیت کی تشریح میں عمدہ ایک بات یہ ہے کہ نیک کلمہ اچھا کلمہ اچھی بات وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی البتہ اس کی کامل قبولیت کے لیے نیک عمل بھی ضروری ہے اور سادہ کر لیں ایمان بھی ضروری اور نیک عمل بھی ضروری آمنو و عامر تو کلمہ اچھا ہو عقیدہ اچھا ہو بات اچھی ہو بالکل صحیح البتا اس کی کامل قبولیت کے لیے نیکیوں میں خیر میں اعمال میں بھی آگے بڑھنا ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ والذین ینکرون السیئات لهم عذاب شدید اور جلوب بری چالے چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے ومکر اولئک هو یبور اور ان لوگوں کی تدبیر اور چالیں اکارت جائیں گی۔ اللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم جعلکم ازواجا اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا وما تحمل من انثى لا اللہ تد اللہ علمی اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ کسی بچے کو جنم دیتی ہے مگر اللہ کے علم میں ہے وما يعمر من اور نہ کوئی بڑی عمر والا عمر پاتا ہے عموری اور نہ کسی کی عمر میں سے کچھ کمی کی جاتی ہے اللہ کی کتاب مگر یہ سب کچھ کتاب یعنی لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے ام نظار کا شکی بعد اللہ اتراسان ہے اتنی باریک بینی کے ساتھ مائیکرو لیول کی مینیوٹ ڈیٹیلز کو بھی اللہ سبحانہ و جانتا ہے۔ اگلی بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے وما یسویل بحران اور دونوں دریا برابر نہیں ھذا عظم فراتم سائغم شرابہ و ھذا ملح اجاج ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اس کا پینا بھی آسان اور دوسرا وہ تلخ یا کڑوا ہے ہاں ومن یعنی کھارا بھی ہے کل ہر اے سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو سمندر ہو گیا دریا مچھلی بھی مل رہی ہے دیگر بہت کچھ بھی اور ان میں سے تم زیب یعنی موتی نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو وہ ترل فلک مواخرون اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیڑتی وہ چلتی ہے تاکہ تم اللہ کے فضل دل میں سے مراد روزی تلاش کرو اور تم شکر ادا کرو اور رات کو اور اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس سے و چاند کو مسخر کیا مراد خدمت پر لگایا کلو ہر ایک مقرر وقت تک چلتا ہے چلتا رہے گا مقرر وقت مراد قیامت آئے گی سب سور قیامہ میں پڑیں گے وَجُمعَ <الْقَمَر> یہ سورة چان ان کو جمع کر دیا ہے اللہ تمہارا رب اسی کی بادشاہت ہے تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا مِنْ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کی جلی کے برابر بھی مالک نہیں ہے اللہ اکبر اتنے کے بھی مالک نہیں ان لا يسمعو اور اگر تم ان کو پکارو تو وہ نہیں سنیں گے تمہاری پکار اگر پر سن بھی دے تو تمہاری حالت حاجت پوری نہیں کر سکیں گے قیامت یکفربی شر کی اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کرنے کا انکار کریں گے ولا خبیر اور اے سننے والے تمہیں خبر دینے والے اللہ کی مانند کوئی بھی خبر نہیں دے گا سب سے بڑھ کر علم اللہ کے پاس یہ اسی کی خبریں ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے مزید محبت اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ شاء اللہ اب تراوی ادا کریں گے من